بسم اللہ, الرحمن الرحیم. صبح اللہ. باقی اللہ تعالیٰ اللہ آس آس حکیم آو اللہ تعالی اللہ تعالی اور دی حکمت والا نے یادی نہ آمن ہو مالا تب الون تاسولا کو ان دا مرسوس او آبادی مرسوس مضبوط اور دی؟ دیوار کی جو دی قوم مسالے اللہ <سؤال> تعالیٰ ہدایت مریم رسول اللہ یقیناً شید اللہ تعالی الیکم تاسو مصدقاً لما بین لدي رشتین والے کون کے ادعاء تو زبانہ مکیو من التوراۃی تورات او مو مباشرا او ور کون کے بے رسولن پیو پیغمبر بانی یسی مبادی شیرازی زبان کو اسم احمد نمدا احمد دین ہرما او مل بیناتی ہر کل چراغ نبی اسلام دی تہ قارم موجودو قالو دی یاذ سحر مبین دار جادو قارم و من اللہ <سؤال> تعالیٰ اسلام تا ہدایت وار چمڑ کی رناد اللہ تعالیٰ اللہ و تمری اللہ تعالیٰ رنا دے وغیرہ کا فران چڑا گیہ اللہ تعالی کا پٹا گئے مشرقان یادین والو ملا تجارتوں علیم تو جائے اور پلک تم الحاث اور خیر اللہ پارا تم تالی گئی کوم دنو ب ما بک الله ساسوو نانا کوم جنناتن او د بکی تاسو د باو تحتیالهار ب بو داغ رونا او ک د کوئی داخل بکی اسران او کورو بالوو کوی بطر مادار تهی جننا دا شپے کلو ک دا کل ف لایم دا کا لامرا والم ارا اوستا دپاره ب تحبونام تاسو داغي سرد بمينك وخوي باغي لرا تحبونام وأخرى تحبونام لامانا ديانك الله ولكم أخرى ولكم أخرى أصعد فارب العمدان تحبونام تاسو باغي سرد مينك وي سياغت سدي سياغت جاءات دي, دي ونسرتي إلهية وفتحة دحق دام اللہ وعلیکم احرام اچھا بھائی نہ إِلَٰ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى نَطَارَ قَالَ الْأَوَارِيُونَ وَهُمُ الْمُخْلِصُ بَلَغُوا رُضِيَ اللَّهُ وَأَنْصَارَ اللَّهِ وَمُنْجِي إِمْدَادِيَ مِنْ دِينِ اللَّهِ تَعَالَى فَآمَنَ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَآمَنَ أُولُو الْإِيمَانِ بِبَنِي سَارُونَ وَكَفَرَ طَائِفَةٌ وَكُفْرُهُمْ كَبِيرٌ فَأَيَّدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِقُوَّةٍ مِنَ الْآجَازَ آنِ إِيمَانِ رَوْدِيَ عَلَى هُدُومٍ وَدُشْمَنُ دَارِ فَارُ بَغُّ ظَائِرِينَ Vielen Dank.